الحمد للہ الحمد للہ ن لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ منفا رواب اہم او ابنا اہم او اخوان شی رتحل سد اللہ رسول کریم المیم سلا تو سلام والا رسولا حبی بلام سلام علیک اللہ يا رحمت يا يا رسول اللہ صابقیا بندہ دارم امت احمد نبی دوستارے چار یارم تابا دے علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاد بائے غوث آزم زیر سایہ ہربلی سدی کخص اس نے کمال است فاروق ضلع جا ہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمدست حیدر بہار باغے محمد محمدست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اللہ علمی ہے جانے محفل لاپ ہیں منزلیں جس جا پھر رک جائیں وہ منزل آپ ہیں اپنے جیسا ان کو کہنا اپنے جیسا ان کو کہنا اپنے جیسا ان کو کہنا غو غیر بو جال ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل لاپ ہیں تم دئیے طوفان ایشیاں کیا ڈبو گی کی مجھے آج تک آج وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل لاپ ہیں شیر ہم دم گر ہے مگر کافی نہیں وہ بیاں ممکن نہیں جس کے قابل لاپ ہیں حضرات المائے گرام مشاخم سامی نے محترم سامی گرامی میں اور آپ سالانہ اس محفل مبارکہ کے اندر حاضر ہیں اور ہمارے نہایتی عزیز اور گلے سر سب حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی زید علم و شرف ہو ان کی دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں حضرت اقبال درویش لاہوری وہ یہ کہتے ہیں کہ نشان راہ عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے کمال فن دارد علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے منزل کا پتا عقل سے نہیں پوچھنا اس لیے کہ یہ ہزار ہیلے بہانے اور فریب رکھتی ہے جب بھی آپ نے منزل کا پتہ پوچھنا ہے تو عشق سے پوچھنا ہے اس لیے کہ عشق صرف ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محبوب کیا چاہتا ہے آج کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے بزرگ پہلے فیصلہ فرما گئے کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و صنا کی شان اور حضور علیہ السلاط و السلام کی عزت و ناموس اور جو مولانا نے عنوان رکھا ہے تحفظ مقام مصطفیٰ یہ پہلے سارے فیصلے ہو چکے ہیں ہمارے بزرگ یہ پہلے فرما گئے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں دو باتیں آپ نے نہیں کرنی دام نسارا فی نبی وح کم بے ما شیت مد ہن فی وح تک ونس و بلا آزادی ما شی تمن شرفن ونس بلا قدری ہی ما شی تمن ایزمی دو باتیں حضور کے بارے میں آپ نے نہیں کہنی ایک یہ کہ حضور رب نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ رب کے, بیٹے, کے بیٹے نہیں ہے اس کے علاوہ جو چاہے رسول اللہ کی شان بیان کریں شریعت اسلامیہ میں نہ شرک ہے نہ کیوں, کیوں فن فَضْلَ رَسُولِ رسول اللہ حدن اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہرا کون اور یہ بات حضرت امام بصیری نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ یہ تو درباری شاعر حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی امام الانبیاء کے سامنے یہ بات کہی کہ وہ جاو کا یا رسول اللہ جاہ رفیع انتہا کہ حضور مقام تو آپ کا ہی مقام ہے اور کہاں تک بلندہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایک روایت نقل کی ہے اسی پر میں آگے بات کروں گا کہ ہم کوئی بھی محفل ہو تو اس میں تحفظ ناموس رسالت یا تحفظ مقام مصطفیٰ ہر جگہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کیوں کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے محدث ابن اثاکر کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب صحابہ اکرام ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تو نیچے بیٹھ جاتے لیکن جب حضرت حسان آتے تو آپ ان کے لیے مسند بچھاتی تھی آپ کے بھائی حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر نے ام المومنین سے پوچھا کہ باقی صحابہ نیچے بیٹھ کر چلے جاتے ہیں تو حضرت احسان کے لیے آپ مسند کیوں بچھاتی ہیں تو سیدہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک میں ہے عظمت کا شان کا رفعت کا آپ نے دو باتیں کہی فرمایا میں اس لیے ان کے لیے مسند بچھاتی ہوں کہ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کو جواب دیتے تھے اور دوسری بات وہ یشفی من آدا ہی اور ربی علیہ السلاۃ السلام کے دشمنوں کو جواب دے کر یہ امام الانبیاء کا سینہ ٹھنڈا کرتے تھے تو قیامت تک یہ معیار بن گیا کہ فضیلت اس کے لیے اقبال کلندر لاہوری نے اسی کی آگے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عشق سلطان است تو برہانے میں عشق را ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے اور دونوں جہان عشق کے نیچے ہیں لا و دوش و فردا یا اقبال کہتا ہے عشق ہے تو لا زمان اس کا زمانہ کوئی نہیں لیکن اگر کوئی بلند ہوگا ماضی میں بلند ہوا یا مستقبل میں بلند ہوگا تو وہ رسول اللہ کی محبت میں بلند ہوگا اور لا زمانوں زیر و بالا یا اقبال کہتا ہے یہ لا مکان مکان اس کا کوئی نہیں عشق دا پنجابی میں بھی ایک شیر حضرت پیر دیک آلم شاہ صاحب کا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جام وسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو ہوندے درمنگ ملنگ بے ننگ شو دے سہب درد تہال ہو دے۔ اب یہاں نعت پڑھنی آسان ہے یہاں نعت پڑھنا کیا مسئلہ ہے آپ حضرات بیٹھے ہیں مولانا بیٹھے ہیں یہاں نعت پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ایک آدمی حاضر سروس گورنر کو قتل کرنے کے بعد تھانہ کو سار میں پہنچے اور اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور پھر وہ پڑھے رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر ہو جام وسال د پی والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہب در تہال ہودے ٹکڑے تے شوربے پین والے ہر کال مکال صفت ڈانے تال ہو عشق دا ذائقہ ذوق والا جس کو رسول اللہ کی محبت کا ذائقہ نہ ہو وہ تو ڈیڑھ میل بھی حضور سے نہیں چل سکتا حضور کے ساتھ سا, سا, سا, سا. جو منافق تھے وہ تو ڈیڑھ میل بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلے مقام شوق سے عبد اللہ میدان عود کی طرف جاتے ہوئے واپس ہو گیا اور جو رسول اللہ کے غلام ہے عشق کا ذائقہ جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر نو قد فرق ہوں کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہاریاں تھا دا کم عشق نہ اقبال کلندر اس کا ترجمہ اقبال نے فارسی میں کیا ندارت کار بادو ہاں عشق اقبال کہتا ہے جو آدمی بوجھ دل ہو ان کا تو کام بات بات ہی بات بات نہیں ہے حضور سے محبت کرنا ان کا کیا کام ہے حضور سے پیار کرنا ان کا بس میں ہی نہیں ہے یہ بات, بات, بات وہ تو ڈیڑھ میل بھی نہیں چل سکتے اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ بدر کی طرف جاتے ہوئے آٹھ تلواریں ہیں آٹھ تلواریں ہزار آدمی سے کیا مقابلہ کرنی کھانے کے لیے بھی سامان نہیں ہے سواری کے لیے بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ جانا چاہیے کہ نہیں تو سات بل معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضور بدر تو یہ کھڑا ہے حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں اقبال کہتا ہے ہر کش کے مستفی سامان اس باہر گوشا اقبال کہتا ہے جس کے پاس محبت رسول ہوتی ہے کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے اس واسطے اقبال کہتا ہے ندارت کار بادو ہمت عائش بال کہتا ہے کہ جو آدمی بوجھ دل آدمی ہو جس کی ٹانگیں مولانا غلام غوث بغدادی کی محفل میں بیٹھ کر کانپ رہی ہو کہ اس نے کس آدمی کو بلا لیا ہے کہ یہ بڑی گرم و گرم باتیں کرتا ہے تو جو آدمی ایسے بیٹھ کر کانپ رہا ہو ایک بال کہتا ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کام کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہتا ہے جس گھر بیٹھ کر ٹانگیں کاپ رہی ہوں اس نے حضور سے پیار کیا کرنا ہے اس نے گوڑے سمندروں میں کیا ڈالنے ہیں اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں امام الانبیاء علیہ و وسلا کہ جو غلام ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو بدر میں ہو عہد میں ہو ایک, ایک یہ تحفظ ناموس رسالت کی بات, مولانا, بات مولانا نے فرمائی جائے ہے جائے اب بڑی عجیب بات ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا دعا کریں میں ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے نبی علیہ اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے اور صحابہ کو مسجد میں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ عبداللہ بن روا ابھی مسجد سے باہر ہیں وہ وہیں بیٹھ گئے اور جب خطبہ ختم ہوا تو مسجد کے اندر آئے صحابہ نے ارض کیجیے یہ تو پہلے ہی بیٹھ گئے باہر آپ نے تو ان کو فرمایا نہیں تو نبی علیہ السلام نے بن کو دیکھ کر فرمایا زاد اللہ و حرسن اللہ و رسول اللہ تیرے اس ہرس کے اندر اس محبت میں اور اضافہ فرمائے جو تیرے دل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی محبت ہے یعنی اور تو اب مسئلہ کیا ہے کہ آدمی کام ہی اتنا بڑا کرے اب مولانا غلام گوس بخدادی ان کے لیے دعار ویسی نکل جاتی ہے جب بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ دن کا کام ہونا چاہیے اب میرے جیسے آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں گھسیٹ کر اور پاؤں میں رسی ڈال کر یہ کراچی کھینچ لائے میں کوئی آنے جانے کے قابل تو ہوں نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی اگر آپ کی موت اس راستے میں آ جائے تو بڑی منافع والی موت ہے آپ کو مرنا چاہیے ہمیں جو آپ درس دیتے رہتے ہر وقت تو آپ مر جائیں تو بہتر نہیں ہے ایسی زندگی سے تو میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے حضور کی محبت عطا فرمائے دیہش کے احمد بندگانے چیدہ خدرا آف شرازی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو محبت نہیں عطا فرماتا اپنے حبیب کی چن کر کہتا ہے اٹھوئے میرے نبی سے پیار کر سین قادری اس لیے کہ ممتاز حسین قادری نے خود مفتی انیف صاحب کو بتایا اور انہوں نے مجھے فون پر بتایا اس نے کہا کہ یہ بات میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں بتائی اپنے وکیلوں کو بھی نہیں بتائی اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتائی, بھی نہیں بتائی تو مفتی صاحب کو علیحدہ کر کے اس نے کہا کہ امام احمد رضا بریلوی ڈیالا جیل کی کوٹڑی میں مجھے ملنے کے لیے آئے فیضانی رضا! فیضانی رضا! فیضانی رضا! فیضانی رضا! امام احمد رضا بریلوی ملنے کے لیے آئے ممتاز حسین قادری کو تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی یہ رضوی تیری بہادری کو کہیں یہ میرا نعرہ لگا رہا ہے خادم حسین ریزی ہوتا ہے نا آدمی کی ذہن میں بات بھئی یہ استاد صاحب لاہور سے اپنے ساتھ نعرے لگانے کے لئے ایک بندہ لائے ہیں سوچ پر پابندی تو نہیں ہے نا اس لئے میں نے اس کی وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی خواب کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ پنجابی جیدہ صحیح مانا ہوے گا اردو جیدہ صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا انہوں نے فرمایا جنہاں اور یار کمال کی تھی کمال کی کی اور میں لکھ کے حضور دی عزت دی حفاظت کی تھی تو ستائی گوڑیاں مار کے حفاظت کی پھر ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے بارا ربی الاول شریف کو لاہور میں ملک دل پذیر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے ممتاز حسین قادری میرا چھوٹا بھائی تھا اور یہ عمل کرنے کے بعد وہ میرا مرشد بن چکا ہے اس نے جو بات کی نا وہ بات بڑی میں اس پر آگے بات کرنے لگا ہوں اقبال کہتا ہے دل زیش کی او توانا می شبق خاک ہم دوشے سریا می شبک اقبال کہتا ہے انسان جب بھی دلیر ہوتا ہے تو محبت رسول سے دلیر ہوتا ہے اور کبھی بھی آدمی جس کے اس دل میں محبت رسول نہیں ہے پینٹ جنسوں نے ممتاز حسین قادری سے تحقیق کی پینٹ ایجنسیاں اپنوں نے بھی کی بیگانوں نے بھی کی اور ایک ہی جواب تھا اس کا کہ میں نے محبت رسول میں یہ کام کی ہے ان کے بھائی نے کہا کہ جب ہم پہلی بار ملنے کے لیے اس کو گئے تو ہم نے سمجھا تھا وہ اپنے اب جی کو دیکھ کر روئے گا چیخے گا چلائے گا اپنے دو مہینے کے بچے کو آپ بھی بچوں والے ہیں میں بھی تو جوان بیٹے کو بھی بخار ہو جائے تو باپ کو رات نیند نہیں آتی اب دو مہینے کا بچہ ہے ان کے بھائی کہنے لگے جب ہم پہلی بار گئے بہنیں بھی ساتھ ہیں بھائی بھی ہیں بچہ بھی ہے دو مہینے کا بیوی بھی ہے ہم نے سمجھا تھا کہ بھائی یہ دیکھ کر ہمیں روئے گا چلائے گا کہ ابا جی میں کہاں پھنس گیا مجھ سے اب میں تو پھٹے چڑھ جاؤں گا وہ کہنے لگے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ملاقات کرنے کے بعد ممتاز قادری نے اپنے ابا جی کو کہا ابا جی بیٹھ جائیں ملاقات تفصیلی بعد میں ہوگی پہلے محفل میلاد ہوگی اقبال کہتا ہے جبرو کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ممتاز حسین قادری کے بارے میں کوئی بتائے کہ اس نے ٹکر ماری ہو دیوار کے ساتھ یا اس کا میدہ خراب ہوا ہو جیل کے اندر جا کر غازی علم الدین شہید کی طرح جب اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اس دن انگریزوں نے اس کا وزن کیا اور جس دن پھانسی لگانے لگے تو اس کا بارہ پوائنٹ وزن اور بڑھ گیا آپ نے ممتاز حسین قادری کی وہ تصویر دیکھی ہوگی جب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا جب لفظ وہ کہتا ہے تو اس کے چہرے پر محسوس آمد ہوتا ہے ساری کائنات سمٹ کر, کر ممتاز حسین قادری کے چہرے پر آ گئی ہے کہنے لگے پونا گھنٹہ حضور کی ناد پڑتا رہا اور جس آدمی کو امام الانبیاء کی یاد میں چند لیٹے لگی ہوئی ہضم نہ ہو اور, اور تبرک کی چاند دے گے اس کو پریشان کر دیں بتاؤ وہ قبر میں حضور کو کیسے, کیسے پہچانے گا؟, گا اور ساری زندگی اگر حضور کی امت اسی, اسی پر, پر ہی پر شکر پر ادا کرے نہ محفل میلاد تو بہت اسی پر ہی ساری پر زندگی محفل میلاد منائے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد حضور کی امت کے چہرے نہیں بدلے چودہ سو سال ہو گئے نہ کوئی بندر بنا نہ کوئی خنزیر بنا نہ آسمان سے پتھر برسے نہ زمین پھٹی میں اجتماعی بات کر رہا ہوں نہ ڈڈوں کا عذاب آیا نہ خون کا عذاب آیا اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں اتائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے اور دوسری جگہ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے اثاظ چھوٹ گیا اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ رب العالمین نے موسا علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں رب نے فرمایا قرآن میں کہ تخر و جو بیدا جب آپ باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا اعلی حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خمے و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے اث چھوٹ گیا کہ جب رسول اللہ نے ہاتھ باہر نکالا تو موسا علیہ السلام اس ہاتھ کو دیکھ کر کانپا ید بیدا آپ کے ہاتھ میں جو اثا تھا وہ کانپ گیا اور فرمایا کہاں میرا ہاتھ اور کہاں رسول اللہ کا ہاتھ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں جمبش ہوئی کسمیر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشا ماہ ٹوٹ گیا کہ رسول اللہ نے انگلی اٹھائی اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور رخ سرور انور کا عجیب جلوا ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں آلہ حضرت بریلوی نے یہ بات کی کہ مدینہ پاک میں آٹھوں پیر دن رہتا ہے بھائی آپ نے بھی عمرہ آج کیا میں نے بھی کیا وہاں رات تو آتی ہے کہ نہیں آتی اور بھائی مدینہ پاک میں رات آتی ہے کہ نہیں آتی آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے کیونکہ یہ کینیڈا کے مجدد نہیں ہیں کینیڈا کے اندر بیٹھ کر مجدد نہیں بنے اور نہ نا کیوں نہ آزاں نہ اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے مجدد نہیں تھے تو خود سوال بھی اٹھایا کہ بھائی جب آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے ساری دنیا کہتی ہے مدینہ پاک میں رات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ شام میں مدینہ نہ سمجھنا اے دل فرمایا رات تو آتی ہے اور تو کہہ بھی رہا کہ رات آتی ہے آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے, ہے اعلیٰ حضرت, حضرت بریلوی کہتے ہیں جو حضور دل دل کے غلام دنیا میں, میں می کونے می کونے میں می می رہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے جائیں مدینہ منورہ میں جب ان کے دل سے آہ اٹھتی ہے کہ میں مدینے سے دور ہوں میں گنبد خزرا نہیں دیکھ سکا تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے کہ جب ان غریبوں کا ان مسکینوں کے دل سے دھواں اٹھتا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے وہ جب مدینے کے ارد گرد آتا ہے تو پھر رات چھا جاتی ہے اور پرواز میں جب مدحت شاہ میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں جاؤ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جب میں حضور کی نعت لکھتا ہوں تو پھر میں زمین پر نہیں رہتا پھر میری فکر آسمان پر چلی جاتی ہے اگلی بات جو ممتاز حسین غازی کو اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امام احمد رضا بریلوی نے جو خراج تحسین پیش کیا مایا کہ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں بریلی کے شہر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر تو میں رسول اللہ کی نات لکھ سکتا ہوں لیکن سامنے پھانسی کا پندا بدا ہو مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا پر یہ تو میں کر سکتا ہوں لیکن کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں کہ سامنے پھانسی کا پندا بدا ہے اور انگریز دو دن کے اندر اندر مولانا کو مولانا سید کے فیت علی کافی کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں اور مولانا جب پھانسی کے پندے کی طرف جاتے ہیں تو مولانا تازی تازی نعت لکھ رہے تھے پڑھ نہیں رہے تھے جس طرح ممتاز حسین غازی ایسے ہاتھ باندھے نعت پڑھ رہا ہے اس کو تو پہلے یاد تھی وہ پڑھ رہا ہے لیکن مولانا سید کے فیت علی کافی تازی تازی نعت انگریزوں کے سامنے لکھ رہے ہیں اور انگریز پریشان ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور یہ نعت لکھ رہا ہے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چاہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا یہ محفلیں وہ سجا گئے آ مولانا سید کے فیت علی کافی نے کہا ہے انگریزوں اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مولانا مو... غلام غوث بغدادی نے مجھے کہا کہ استاد صاحب لاہور اور کراچی میں بڑا فرق ہوتا ہے تو آپ نے کراچی کے اندر بہت سارے الفاظ آپ نے نہیں بولنے میں نے کہا جی بالکل فقیر حاضر ہے بعض دفعہ یہ گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ اس گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا کراچی میں بے لگام نہ حضور کی محبت میں بے لگام ہوتا ہے ہاں تو حضور کی محبت میں گھوڑا پہ لگام بھی ہو تو دعا مل جاتی ہے دی. میں آآ آآ آآ آآ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس جگہ یہ لفظ بڑے عجیب ہوگا میں ہو. نے مولانا سید کی علی کافی نے انگریزوں کو کہا ہے اور باندرو اور تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پھانسی دے کر حضور کے دین ختم کر دو گے اور, اور رسول اللہ کی ناطے یہ مولانا سید کے فیت علی کافی یہ سارے بلب لگا گئے نہیں فرماوئے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ناطے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا رسول غازی قادری تحفظ ناموس سے مصطفاط حفظ مقام مصطفیٰ توجہ حضرت سات بن ربی میدان عہد میں پڑے ہیں نبے زخم لگے ہوئے ہیں آپ کو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جو آدمی مر رہا ہو اس کو تو کلمہ بھی نہیں کہنا چاہیے پڑھو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا زائد بن ثابت کو کہ جا کر پتہ کرو سعد بن روی کا اور جب تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو پھر پوچھنا کیفا تجدیدوں کا اب بتائیں آپ کا کیا حال ہے اب بتائیں زیاد بن ثابت کہتے ہیں جب میں پہنچا تو سات بن ربی آخری سانس لے رہے ہیں تو میں نے پوچھا رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے سنائے مسلمان یہ ہے ایمان آپ کی بیٹی ہے صرف بیٹا کوئی نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے میری بیٹیوں کا خیال کرنا انہیں کو پتا تھا جب آپ کے وصال کے بعد ایک دن صدیق کے اکبر ایک بچی کو اپنے سینے پر کھلا رہے تھے ایسے پیار کر رہے تو ایک آدمی آیا اس نے کہا جی یہ کس کی بیٹی ہے ان کو پتا تھا جب رسول اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کریں گے تو پھر بعد میں ہماری بیٹیوں کی خبر لینے والے بھی موجود ہوں گے تو صدیق اکبر سے پوچھا ایک آدمی نے یہ کس کی بیٹی ہے جس کو آپ اپنے سینے پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں اور اس سے پیار فرما رہے, رہے ہیں تو, تو آپ نے آب فرمایا آب یار یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے بھی افضل تھا حالانکہ افضل تو وہ نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ وہ رسول اللہ کی خاطر دنیا میں جاتے ہوئے ان کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آیا ان کو پتہ تھا کہ جس محبوب کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ محبوب تو آیا نہ در تھے کیوں بد نصیبہ ہزار رنگ رنگیندے محمد صلی اللہ یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا تھا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ تو امام الانبیاء علیہ تحیت وسنا کا سلام جب پہنچایا حضرت زید بن ثابت نے تو کہا کہ امام المبیا پوچھ رہے تھے آپ کا حال کیا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا ختم بھی پڑھوایا ختم غوثیہ بھی پڑا گیا قرآن کی تلاوت بھی ہوئی اس کے بعد پھر تحفظ مقام مصطفیٰ کی باتیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ ہمیں صحابہ سبق دے گئے آج ہمیں کوئی نیا دین مت پڑھائے کو کوئی نیا دین ہمیں مت سکھائے کہ جناب آپ ایسے بات کریں آپ کو کے اندر تحمل نہیں رہا بردباری نہیں رہی قوم کے اندر قوت برداشت نہیں رہی ہر آدمی لچا اور لفنگا ٹی وی اور کیبلوں پر بیٹھ کر جن کو تین بار کلو ولّہ لکھی ہوئی پڑھنی نہیں آئی بولو و تین بار جس انسان کو لکھی ہوئی پڑھنی نہ آئے اس کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹی وی اور کیبلوں پر بیٹھ کر امام الانبیاء کی عزت و ناموس کی بات کرے اگر رسول اللہ کا مقام پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو رسول اللہ کا مقام پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے یا صحابی اور قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی حضرت حسان بن ثابت نے آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جناب تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے, چیز نہیں ہے تم ایسے باتیں کرتے رہتے ہو دیکھو فلاں آدمی کتنی ترقی کر گیا فلاں آدمی کتنا آگے نکل گیا یہ باتیں آج ہمیں نہیں سننا پڑی یہ تو صحابہ کو بھی تانے ملے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑا ہے روٹی تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لباس نہیں ہے تلوارے نہیں ہیں تم نے جس نبی کا کلمہ پڑا تمہیں ملا کیا ہے تمہارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ساری کائنات کے کافروں کو اس وقت جواب دیا اور کیا مت رسول اللہ کے غلاموں کو یہ کہا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے ان باتوں سے یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہم تمہیں جواب سکھلا کر جا رہے ہیں بنا حب البی محمد ان ساری کائنات پر ہمارے کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے غلام ہے غلامی ممتاز لہسا ہوا نازیا نان سنا لالی بھی فی جنت آرجو جواری وفی نیل اج حضرت فرمایا کیا مت تھا کہ حضور کی تعریف کو نہیں چھوڑنا دنیا منع کرتی رہے ہزار بار روکے تمہیں ہزار ہیلے بہانے بنائے ہزار تمہارے اوپر فتوے لگائے حضور کی تعریف کو نہیں چھوڑنا کیوں فرمایا میں اس, میں اس لیے حضور <intent> کی تعریف کرتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور کی غلامی مل جائے کہ جناب خط میں پڑھنے کے بعد ضرورت رہ گئی مانگ کے مولانا ہمیں گھر روانہ کر دیتے سنوئے مسلمان سات بن ربی نے کہا کہ حضور کو میری طرف سے سلام دینا یہ تو ادھر بات مکمل ہو گئی فرمایا ایک بات صحابہ کو بھی میری طرف سے پہنچا دینا یہ ہے تحفظ ناموس رسالت اور قیامت تک دنیا سے جاتے ہوئے بھی صحابہ کو یہی خیال تھا فرمایا صحابہ کو کہنا لا ازرا یقل الٰ سلا رسول اللہ و من کو فرمایا صحابہ کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ اگر میدان اود میں ایک صحابی بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ تک کوئی کافر پہنچ گیا تو پھر قیامت کے دن وہ ایک بندہ بھی رب کے سامنے اپنا عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ میں کیا کر سکتا تھا میں اکیلا تھا اللہ ایک کا بھی قبول نہیں کرے گا بھائی تو کر کیا سکتا تھا حضور پر اپنی جان تو قربان کر سکتا تھا نا کم اس لیے تحفظ ناموس رسالت کی جو بات ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمیں صحابہ سبق دے گئے یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے نہ دل کو اب حضور السلاۃ وسلام کے اوپر حضرت ابو دجانہ ایسے جھکے ہوئے ایسے ایسے جی باتیں بتاؤ رسول اللہ کی امت کو یہ امریکہ جو بتائے گا آپ کہتے ہیں جی آپ کہ ممتاز حسین کادری کے بعد پولیس والوں کی اسکریننگ ہوگی کہ جناب یہ مولانا غلام گوس بگدادی کی تقریر تو آپ نے نہیں سنی وہ کہے گا کہ سنی ہے تو پھر کہیں گے کہ نہیں جی آپ بھرتی ہونے کے قابل نہیں ہیں میں کہا جی نہیں اتنی گال گل نہیں بڑھ دی پولیس والے کو ایک اور سوال کرنا پوسی کہ جناب تو آڈے کانے کسی میں مولوی بانگ تو نہیں دیتی بھائی یہ تو الا اللہ محمد رسول کا نشہ اتنا بڑا ہے یہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا یہی نشہ تو ہے کہ جس قبر کے اندر جس کا ہم نے جواب دینا ہے اگر یہ مرنے کے بعد نشہ اتر جائے تو پھر قبر کے اندر سوال و جواب کا کیا مانا یہ اتنا بڑا نشہ ہے حضرت امام جلال الدین سے الہاوی الحاوی ہے کے میری گلتی نہیں کرنی جی مولانا صاحب سے پڑھا رہے فتح سنیا فتوی کتوں کڈیا انہ نے ہاں فتوا دی جمع دونوں آدھی فتح بھی تے فتاوی بھی آندی میں بغاط کر دا اب مت جناب میرے خلاف بڑے ہو جائے جناب اس نو تھا پتہ ہی کوئی نہیں الحای فتوا فتح بھی جمع ہے اور فتاوی بھی امام جلال الدین یوتی لکھیا امام قبرج گئے فرشتوں نے پوچھا مولانا مر ربو کا تو امام نے لکھا کہ آپ نے سفید داڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اللہ کے بندو اسی سال میں نے مسجد میں بیٹھ کر اور جلسوں میں رب رب روگوں کو بتایا اب مجھ سے رب پوچھنے کے لیے آ گئے یہ نشہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا انسان کے اندر بلکہ حضرت اوگے ابو یہ جنت البکی کے اندر ایک لاہور دا مولوی مریا انہاں نے کہ ان جنت البکیچ لے گئے میں آخر نا جی حضور کے نام تعلق کوئی نہ ہو جنت البکیچ فرشتے کاڑھ کے باہر لیا دیں جی بندہ دور ہو محبت رسول سینے چوبے تھے فرشتے چوپ کے ان جنت البکیو لے جانے یہ بات موجود ہے حضرت الاؤ الحدرمی کے بارے میں حضرت ابو رحرا نے تین باتیں کی وہ تفصیلی بات میں نے یہ آخری بات جو آپ نے فرمایا المسترکل للحاکم کے اندر امام حاکم نے حدیث کو نقل کیا حضرت ابو رحرا کہتے ہیں جب ہم نے حضور کے صحابی علاؤ حدرمی کو دفن کیا تو میری ایک چیز رہ گئی تھی قبر میں ہم نے دوبارہ جب قبر کھولی تو حضرت علا الحدرمی قبر میں موجود نہیں تھے اسی وقت ہی کہاں گئے بتاؤ مسلمان کہاں گئے اللہ الحدرمی یہ ایسی بات ہے رسول اللہ کی غلامی چیز ہی اتنی بڑی ہے کہ آشکان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر جو رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے پھر ساری کائنات سے بڑھ کر حسین بھی ہو جاتا ہے تو میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ پولیس والوں کی سکریننگ مت کرو بلکہ مولانا غلام غوث بغدادی نے یہ محفل منعقد کر کے تمہیں پیغام دیا آج لے ان کی پنا یہ سکریننگوں سے کچھ نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا کہ پولیس والا نہیں ہوگا تو پھر رب العالمین انہا انہیں کتیا کو کم لے لوے گا او کمرانو رب العالمین ان کتوں سے کام لے لے گا جن کتوں کے منہ چوم کر تم اپنے محلوں میں سوتے ہو اپنی کوٹھیوں میں جن کے منہ چومتے ہو نا اگر ممتاز حسین غازی وہاں موجود نہ ہوا تو پھر رب العالمین ان سے وہ کام لے لے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے آپ یہ بات بار بار اپنے علماء سے لاہور میں کراچی میں سن چکے ہیں منگول تاتاری امام ابن حجر اسکلانی کلانی لکھا در کامینا فیا یا نلیات سامنا میں مختصر یہ پہلے آپ سن چکے ہیں میں صرف مم. ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو پولیس والوں کی سکریننگ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے دل میں حضور کی کہیں محبت محمد محمد تو نہیں ہے یہ دل یہ دل تو پھر توڑ کر دیکھا جائے گا یہ ضروری بات تو نہیں کہ سر پر پگڑی بندی ہو تو پھر بھی محبت رسول ہوتی ہے نہیں نہیں اگر پینٹ پہنی ہو اور سرکاری بھول بھی لگے ہوں یہ تو پھر کسی کے پاس میں یار ایسا کوئی نہیں یہ اسکرین مت چھوڑو بلکہ خود بھی حضور کی غلامی اختیار کر امام نے لکھا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بھائی تم یہ اسکریننگ کر کے پولیس والوں سے بچ جاؤ گے امام نے لکھا بھائی وہاں منگولے آ سٹیج سج گیا اور بڑے بڑے منگولے آ گئے تا تاری آ گئے مغل آ گئے عیسائی آ گئے پادری آ گئے پوپ آ گئے سٹیج گیا ایک پادری کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اس بھرے مجمع میں مسلمان تو ہے کوئی نہیں یا مغولے ہیں اور یا عیسائی ہیں آج حضور کے خلاف بات کرو لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چشم اقوام یہ نظارہ تک دیکھے اور رفات شان رفانہ لطا ذکرک دیکھے یار بات سنو بھائی بات سنو بات سنو بات پھر رہ جائے گی میں بات کرنے لگا امام کہتے ہیں فضال واحد المن ہوں یم تک کس النبی ایک پادری اٹھیا انہیں بکواس کیا کھڑے ہو کے اسٹیج اتنے حضور کے خلاف اس سوچ سے کہ یہاں آج کوئی مسلمان نہیں ہے وہنا کا قلبن سیدن سید وہاں ایک قریب شکاری کتا بندہ ہوا تھا جب خلما اکثر امن ذالک جب اس نے پہلی بات کی کتا کھڑا ہو گیا جب اس نے آگے بات بڑھائی و سبل کلب کتا اچھڑیا انہیں جمپ لیا اور رسا توڑیا تو خشم و پر جا کر اس پادری کے منہ پر تھپڑ مارا مو بندے کا پتر بڑھ کی تمجنا ہے مسلمان کوئی نہیں تھے گستاخی کر کے نس جائے گا آج یہ ڈیوٹی میری لگی تحفظ مقام مستفا دی گز سمجھ آئی کتے نے چنڈ مار کے ان کو دسیا فرمایا تے تو بچ کے جان نہیں سکتا ہاں آج یہ ڈیوٹی میری لگی فخلا سو مین ہو امام کہتے ہیں لوگ آ انہوں نے کا کتے کا رسا پکڑا اور جا کر اس کو دوبارہ باندھ دیا فَقَالَ بَعْدُمَنْ حَدَرَ حَذَابِ قَلَامِكَ فِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزرین میں سے ایک آدمی نے کہا اس نے کہا یہ کتہ تمہیں اس لیے تو نہیں لڑا کہ تُو نے حضور کے خلاف بات کی سنائے مسلمانہ محفل کا کیا نام رکھا ہے مولانا تحفظ مقام مصطفیٰ کے ساتھ بڑی گیارمی بھی شریف ہے بھی ہے نا لوگ بڑی گیارمی پہلے پہلے پہلے پہلے پہلے اے جی فقیر بندہ ہے کسی بھائی. بھائی. جی جی. نو فکیر جمیا تو دنیا دو. اور محبوبی سبانی تو واقع کیڑا فقیر ہے مسجد خود بہت مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے میں کوئی نہ لا کے دین پڑھنا انگریز جیسے چاہتا ہے ایسا دین تو بیان کرتا ہے ایسا دین پیار بیان کر جو محبوب سبحانی چاہتے ایسا دین بیان کر جو سلطان الہ ہند چاہتے, چاہتے ایسا دین بیان کر جو مجدد الفسانی چاہتے ایسا دین بیان کر جو امام احمد رضا بریلوی چاہتے, چاہتے انگریزوں کی باتیں مت کر حضور کی ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب اقبال کہتا ہے تھوڑا سا عشق رسول مانگنا لیکن سوز علی والا مانگنا اور صدی اکبر والا مانگنا توجہ اب جو اس مجلس کا جو حاصل ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں زندگی میں کسی ایسی محفل میں نہیں جانا نہ ایسے کسی کو یار بنانا ہے جو آپ کو گستاخی رسول بنا دے بس یہ میری تقریر کا بھی حاصل ہے اور ہر مسلمان کے جو ہے وہ محنت کا اور اس کے جتنے بھی پیر ہوں مولوی ہوں سوفی ہوں غازی سب کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اس طرف کوئی نہ جائے امام احمد رضا بریلوی کو لوگ گالیاں لے دے کر خط گالیاں لکھ کر بھیجتے امام احمد رضا بریلوی اس خط کو آنکھوں پر لگاتے فرمایا اتنی دیر کم از کم ان کا قلم حضور کے خلاف تو نہیں نہ چلا ہماری زندگی ہے ہم باتیں سخت اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کہیں یہ مولوی بڑا بدتمیز ہے یہ مولوی بڑا منہ مو پھٹ ہے میں کیا جی کی منہ پھٹی کی تھی اے کوئی منہ پھٹے یا حضرت ہے سات بین مواز یہ ایک دوسرے نو آپس میں رائے نہ کہہ رہے ہیں رائے کم از کم تمول اور گردوباری تو ہونی چاہیے تھی سات میں ایک بار تو یہودیوں کو سمجھاتے بھائی آپ اچھے بچے ہیں آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے آپ ان کو اور کہہ رہے ہیں رائے نہ یہ تھا نا تمل کی بات آج لوگ ہمیں رسول اللہ کی عزت کے بارے پاکستانی قوم سے بڑی تعمل والی قوم ہی کوئی نہیں پانی اتنے کوئی نہیں بجلی اتنے کوئی نہیں سڑکیں اتنے کوئی نہیں پاکستان کا مطلب کیا جتھو لبے کھا دیا پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آ بقی جا اے یہاں کون ہے کسی کو روکنے والا لٹو پٹو لیکن پاکستانی قوم اس مسئلے میں بڑی حساس اور بڑی غیرت مند ہے اس لیے تو امام المبیا کو اس طرف سے خوشبو آئی یہ بڑی غیرت مند ہے پاکستانی قوم ہمیں تم نے پانی نہیں دیا برداشت کیا سڑکیں نہیں بنائی لوٹ مار کی پوری اور اب بھی ہو رہی ہے لیکن حضور کی عزت سودے بازی نہیں ہو سکتی با خدا خدا اس پر سودے بازی ہو سکتی اس لیے میں ہمیں آج لوگ تحمل کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں ساتھ بن مواز نے دیکھا کہ یہودی ایک دوسرے کو راہ انا کہہ رہے تو آپ نے آپ نے کو چاہیے تھا سمجھاتے وہ تو غیر مسلم تھے یہودی تھے آج کہتے کہ وہ تو غیر مسلم ہے میں نے کہا سات بن مواز کو چاہیے تھا یہودیوں کو جمع کر کے تھوڑی سی ان کو تبلیغ فرماتے کہ بھائی دیکھو بھائی ہم نے حضور کا کلمہ پڑا ہے آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں ہمارا دل اس سے بڑا رنجیدہ ہوتا ہے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں سات بن معاذ نے جب سنا تو یہ پیغام دیا کہ, تک صحابہ نے کہ اس جگہ تحمل نہیں رہتا آپ نے فرماؤ یا اللہ, اللہ, اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لانت ہو لائن سمے تو ہاں میرے رجول من کم یقول رسول اللہ کا کہو آج تو میں نے تم کو صرف گالیاں دی کہ تم پر اللہ کی لانت ہو تم اللہ کے دشمن ہو آج کے بعد اگر کسی یہودی سے میں نے جملہ سنا کہ وہ رسول اللہ کو رائے نہ کہہ رہا ہے تو اب سعید بن مواز زبان سے نہیں سمجھائے گا بلکہ اب سعید بن مواز اس کی گردن اتار دے یہ باتیں تھا ملک ہمیں با... آج لوگ درس دینا چاہتے امام الانبیاء علیہ و وسلا کے گھر سورہ حزاب کے کتنا رکو ہے جی دو تین چوتھا چوتھا رکھو تو شروع الحق رسول اللہ کے گھر صحابہ کھانا کھا کر بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناپسند ہوئی اور حضور پر گراہ گزری تو رب العالمین کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا کیا فتوا ہوگا بھائی اتنی بات تھی نا بھائی حضور کے گھر کھانا کھا کر باتیں کی انہوں نے تو رب العالمین جبریل امین کو بھیج دیتے کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو سمجھا دیں ان کو سمجھ نہیں تھی ان کو سمجھا دیں اہندہ آپ کے گھر کھانا کھانے کے بعد قرآن کی ایتنا دل کر دی رب العالمین نے فرمایا خبردار آج کے بعد میرے نبی کے گھر کھانا کھانے کے بعد کسی کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات بھی رسول اللہ کو ال دکھ دیتی ہے بتاؤ دو دو فٹ کی زبانیں کھولنا آو آو آو اور ٹی وی اور کیبلوں بی پر بیٹھ کر لچے اور لفنگے جن کو قرآن کا الباغ کا پتہ نہیں ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں بات کریں اور پوچھیں جی آپ کا تحفظ نامول سے رسالت کے قانون کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اگر یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو آپ کے اندر تحمل نہیں تھا اس منافق نے فیصلہ نہیں مانا تو فاروق اعظم کو چاہیے تھا اس کو پکڑ کر دبارے رسالت میں لے جاتے عدالت تو لگی ہوئی تھی مدینہ پاک میں امام الانبیاء کی عدالت سے بڑی عدالت کون سی تھی تو فاروق اعظم کو خود فیصلہ ماورائے عدالت قتل کرنے کا کیا مانا تھا فاروق اعظم نے اس منافق کا سرتن سے جدا کر دیا فرمایا ہا قضا آخدی بما لم یرد قزا اللہ و رسولی فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے عمر کا یہی فیصلہ ہے ممتاز حسین قادری نے ماں برائے عدالت کام کر دیا میں آ کہیں عدالتیں دیا گلا کر دو امام المبیاد عدالت تو بڑی کوئی عدالت ہے رب العالمین نے فاروق اعظم کی حمایت میں پورا رکو نازل کر دیا فرمایا عمر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے فاروق اعظم کے زمانے میں بحرائن کے اندر بچے ہاکیاں کھیل رہے اور بچوں نے پادری کو مار دیا فروخ ازال قہلا عمر جب مقدمہ فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچا تو جو ممتاز حسین قادری کے عمل پر ناخوش ہے میں اس کو یہ جو ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنا ایمان بچا اب بحرین کے اندر بچوں نے ماں برائے عدالت پادری مار دیا اس نے حضور کی گستاخی کی تو فاروق اعظم کی عدالت میں جب مقدمہ گیا تو فاروق اعظم کو چار جو آج کی لوگ کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے بھائی یہ بچے کون ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے ان سب بچوں کو گرفتار کرو ان کے والدین کو گرفتار کرو انہوں نے اپنے بچوں کو تحمل بردباری نہیں سکھائی لیکن سنا مسلمان راوی کیا کہتے ہیں فواللہ فو اللہ فتح غنیمت کفر حتی بے قتل فرمایا کیسا کسرا فتح ہوئے فاروق اعظم اتنے خوش نہیں ہوئے مال و دولت کے ڈھیر لگے مال غنیمت کے مسجد نبی شریف کے اندر حضرت عمر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ پادری کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے آپ نے فرمایا الآل اسلام فرمایا اب اسلام کو عزت ملی اب مطلب کیا ہے اس, اس کانفرنس کا مطلب کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے گستاخ رسول کو مار دیں تو فرمایا اسلام اس وقت غالب آئے گا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے وہ ڈنمارک کے وہ اصور اور وہ امام الانبیاء کے خاکے بنا کر فٹ پاتھ پر دو دو ڈالروں کے بدلے میں بیچ رہے تھے اور پاکستان کے کالے انگریز ٹی وی اور ریڈیو پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے حضور کی عزت والا قانون یہ کالا ہے تو رب العالمین نے ازل کے اندر اس بندے کو چنا ہوا تھا ممتاز حسین قادری کو اب نہیں چنا گیا اس دن اس کو چن لیا گیا تھا جب یورپ کے اور پاکستان کے کالے انگریز میرے نبی کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو ممتاز حسین قادری اس وقت تو نے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے 27 گولیاں مارنی نارے سمی غازی غازی غازی غازی تیری تیری اینج ڈلہ بیٹھے ہو بھائی تھی غازی صاحب نہ نا ناراض ہو دا غازی صاحب کا مسئلہ ہوا تقریر تو بغیر اپنی تقریر نہیں کی تھی اور خدا نے ہو بندے ہو اور غازی ممتاز حسین جیل چہ کے یا رسول اللہ آپ کے چاہے آپ کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے ہاں سب غلاموں کا تسی غلام نہیں سب غلاموں کا بلاؤ وہ دعا مانگ ہے آپ کے لیے سب طیبہ کی سیر, سیر کریں اور غازی ممتاز سین کہتا ہے یا رسول اللہ آفتوں کا رخ بدل دیو اب بتاؤ آفتوں کا رخ بدلا ہے کہ نہیں بدلا جب بدلا ہے تو اس کا کھل کر نعرہ لگاؤ بات میں کر رہا ہوں ذمہ دار مولانا غلام گوز آزادی تاریخ ٹنگا کمیاں جا رہی ہیں کھل کے بات کرو ہاں کھل کے بات رہے ہوئے نا باتاں دا ایک ایک yes جس بندے دا دل دڑک رہا تے خدا دی قسم میں جس اتنا بھائی مان بوس دل آدمی کہ گل بھی نہیں سن سکتا انہیں ممتازری کرنا کھل کے بات اور دل اپنا پورا حاضر کر کے حضور دے واقعی میں یار اور کچھ نہیں کر سکتا کم از کم ادا میں نعرہ سکتا بال دا دا تک کسے مردار پرندے دے نہیں نپتا تو مردار بندے دا کم کی حضور پیار کرنا دا دلیر دا کے کر دلیر بندے ول کر کے نارا لانا گا چارے گا گاضی چارے گاضی چار لے جائیے لے سبحان اللہ مزہ آ بھائی آب، سبحان اللہ، حضور دے غلام، سارے دا بھلا ہو گیا غازی صاحب نعرا لایا دعا منگ دیتی میں کمال کی گل دو مہینے دا پتر بھی نہ میرے پتر کی پڑے گا ہاں حضور محبوب یہ جو جن کی محفل ہے نا اے ربی البل شریف کے نظیر اختر لاہور ہائی ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی کوٹی پر میری تقریر تھی اور وہ بڑا دلیر آدمی ہے میں اس لیے اس کی کوٹی پر جاتا ہوں اور جو چیف جسٹس ریٹائر ہوا ہے خواجہ شریف وہ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا یہ میری کرسی چلا رہا تھا اس نے کوشش کی میرے ساتھ سلام لینے کی میں نے اس کے ساتھ سلام بھی نہیں لیا حالانکہ وہ حاضر سروس سروس چیف جسٹس تھا اور اس نے بڑی کوشش کی میری کوٹی پر آ کے خادم, خادم تقریر کرے میں نے کہا نہیں نے ایک حضور کے غلام کی ضمانت نہیں لی سرکار کا مجبور ہے میں مدینے والی سرکار کا مجبور ہوں تو سر کی سمجھ چھوڑو یار کتا کتے تھی موت کیوں کتا کا حفاظت کی تھی اٹھ کے حضور دی ناموس تھی ہاں سمجھ آئی بات کتے کی موت کہڑی ہو خدا دی قسم ہے قیامت والے دن او منگولیاں جڑا کتا بدے ہوئے سی جن اٹھ کے اس پادری کاڈ ماری دوبارہ پادری نے جدو گل کی فوا سبل کلو مرلا تنوخرا کتے نے دوبارہ جمپ لیا فقبالت ہی امام ابن حجر اسکلانی فرماتے اس نے اس کی شار پکڑی پہلے تو لوگ آ گئے تھے چھڑانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتے شکاری کو طاقت اتنی دی کہ لوگوں کے آنے سے پہلے فقلا اس نے اس کا سر سے جدا کر دیا گستا رسول کو کتے سے تشویش دینے کا کوئی مانا نہیں قیامت مت والے دن اس کتے کھڑے ہو جانا ہے مولا لوگ رسول کو کہتے مولا تو دیکھ میں نے وہاں تیرے نبی کی عزت کی ناموس کا پیرا دیا جہاں کوئی قلمہ پڑنے والا کوئی نہیں تھا لوگ کیوں تھے گستاخ رسول کو کتا بات سمجھ آئی ہاں جب بھی بات اب ممتاز حسین غازی کی بات جب گولیاں لگی اب ساری دنیا کہنے لگی جی میں بھی نہ منہ سے پر جان دینے کے لیے قربان ہوں میں کہا جی بس ستائی گھوڑیاں بس ستائی گھوڑیاں نہ کتنا کمال لے وہ کہتا ہے میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں ایک کہتی ہے میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں اقبال پہلے یہ بات کر گیا نے کہا گستاخوں کا یہ کام ہی نہیں ہے زا کے ملت را حیات اجش کی اس اور بردو سازے کائنات از کی اقبال کہتا ہے جب بھی دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہوگی تو محبت رسول کی وجہ سے ہوگی لوٹے بستریں تو اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں توجہ میں جو بات ہسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی بات ہیں ہمارے صوفی محمد اللہ دہ صاحب لاہور کے اندر وہ فرماتے تھے بسترا اٹھانا تبلیغ نہیں بسترا چھوڑنا تبلیغ ہے انہوں نے اس پر دلیل پیش کی انہوں نے کہا جب امام الانبیاء نے ہجرت کی تو جس بستر پر حضور رام فرما رہے تھے وہ فرمایا نہیں کہ اس کو لپیٹ کر کاندھے پر رکھو فرمایا علی اس بستر پر تم سو جاؤ تو فرماتے تھے بستر چھوڑنا تبلیغ ہے بستر اٹھانا تبلیغ اب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ دل میں شکے محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ میں شو کے تیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سیدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا کلب داغے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ بس جی میرا ٹائم اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے میں آخری بات کر کے ابھی تو میں نے ایک بات بھی نہیں چھیڑی ہاں ابھی تو بڑی باتیں ہیں کرنے والی لیکن مولانا غلام غوث بغدادی بڑے سلیقے کے آدمی ہیں قانون کے بڑے پابند ہیں اور تو انہوں نے مجھے پھر کہنا ہے گستاد کہ صاحب آپ کو میں نے اتنا ٹائم دیا تھا تو آپ آگے کیوں بڑھ گئے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہاں کا قانون کیا ہے تو میں ان کی ساری باتیں سمجھتا ہوں یہ بڑی محبت والے آدمی ہیں اور محبت کے ساتھ ساتھ یہ آدمی کی اصلاح بھی کرتے ہیں ہاں میری بھی کرتے رہتے ہیں بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے توجہ میں جو آخری بات توجہ جسٹس نظیر اختر کی کوٹھی نے میں تقریر کی تھی پنجابی تھی میں اردو میں یار اصل بات ہے کہ اس طرح ہی ہو میری پنجابی ان شاء اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مولانا غلام گاؤں صاحب یہ سارے کہہ رہے ہیں آ رہی ہے پنجابی توجہ میں نے اس کی کوٹھی پر تقریر کی اگر کوئی عام آدمی یہ بات سناتا تو میں نے بالکل نہیں سنانی تھی وہ بڑا ذمہ دار آدمی ہے میری تقریر کے بعد پھر اس کو بھی جذبات آ گئے اس نے کہا کہ میرا ایک یار ہے اس کو خواب آیا ممتاز حسین قادری کے اس عمل سے پہلے کہ ایک روحانی ہستی اڑتی ہوئی پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی ایسے مولانا غلام کا اس نے تھوڑی طرفوں سے مقام مقام مستفاق کانفرانس رکھی ہے ہر جگہ یہ نام لیتا ہے آخر کا دری ہے یہ کادری فس فا کادری تھوڑے جد بندہ کم از کم ہاتھ ہاتھ دے بے ادھر حیات کرے نا بندہ ڈاڈا بابا وہ جسٹس اختر کہنے لگا ایک بزرگ ہستی پاکستان کی حدود میں اڑتی ہوئی داخل ہوئی انہوں نے اپنے کاندے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا جتنے وہ قریب آئے وہ نور پھیلتا گیا جب وہ نیچے اترے تو نور ہی نور پھیل گیا جب ان بزرگوں نے اپنے کاندے سے وہ بچہ اتارا تو وہ بچہ نہیں تھا وہ بڑا سارا بھائی تھا نوجوان تھا شور مچ گیا مجمع میں یہ کون ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا جی یہ گیارہویں والے پیر مابو میں سبحانی ہے بات اگلی سننے والی ہے مولانا تذکرہ باؤدین زکری ملتانی میں لکھا ہے مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلی میں جا رہے تھے وہاں ایک کتی آپ کو بہ کی کتیا مولانا نے ایسے مڑ کر دیکھا تو چلے گئے واپس آئے تو وہ کتی مری ہوئی تھی میں جو اگلی بات ہے مرنا کوئی بات نہیں وہ کتی مری ہوئی تھی مولانا خدا بخشیر پوری نے جب کھڑے ہو کر وہاں جو بات کی انہوں نے کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ تو میرے خدا غیور کو برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے اور مولانا خدا بخش پوری کو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے اور امام الانبیاء کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ سلامت رہ سکے اب وہ بزرگ جن کو یہ خواب آیا وہ کہنے لگے میں نے خواب سمجھ کر اس کو ٹال دیا کہتے جب ممتاز حسین قادری نے یہ عمل کیا اور صبح اخبار میں تصویر چھپی ممتاز حسین قادری کی تو میں نے کہا یہ تو وہی وہ لڑکا ہے جس کو محبوب سبحانی اپنے کاندوں پر اٹھا کر لائے غازی غازی قادری تیرے جان تیرے جان جان میری آخری میری بات آخری مفتی انیف کو پنڈی کے مجزوب نے بلا کر مفتی انیف صاحب ابھی بھی زیر وہ حراست ہیں یعنی جب وہ چاہیں گے تو کہتے ہیں جی آپ نے تقریر ایسی کیوں کی میں کرنی جی دسو بھائی حضور کی شان کتنے تک بیان کرنی ہاں یہ بات نہیں ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا ہاں رہے گا یوں ہی ان کا مفتی انیف کو کہتے ہیں آپ نے تقریر کیوں کی جی تقریر میں نے اس لیے کی حضور کا کھاتے جو ہے تو پھر کتے کا کام پھونکنا نہیں ہے محبوب کے گھر کی حفاظت نہیں کر رہی اس لیے تو یہ ٹانگے کام نہیں کر رہی تو پھر بھی حضور کے نام کا کھاتے ہوئے میں کراچی آ گیا ہوں بھائی ٹانگے کام نہیں کرتی زبان تو کام کر رہی ہے نا خاک ہو جائیں اد جل کر مگر ہم تو رضا یہ نہیں آل حضرت کیا بھائی ٹنگا جب تک موجود ہے نظور کا ذکر کرنا ہے فرمایا, نہیں خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں اشر <سلام> تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مفتی انیف کو بلا کر اس مجذوب نے کہا انیف احمد مولانا غلام غوث بغدادی آپ سے میں یہ مخاطب ہوں اور آپ کے جو روفقائے کار ہیں ان کو بھی کہہ دینا کہ ممتاز حسین غادری کے ذکر کی وجہ سے کوئی پریشان بندہ نہیں ہونا چاہیے مفتی عنیف کو بلا کر اس مجذوب نے کہا مفتی خبردار پریشان ہونا ہے تو نے غازی غازی کے مسئلے مستلے میں, مستلے میں کہ گازی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے مفتی انیف کی تقریر سنی ہے اس لیے یہ کمل کیا ہے اس نے کہا یہ مت سوچنا کہ یار اس نے میرا نام لے کر مجھے پھنسا دیا اگر ت نے غازی کے بارے میں خیال بھی کیا تو تیری دین اور دنیا برباد ہو جائے گی اور دوسری جو میری گفتگو ختم ہو گئی دوسری جو بات اس مجذوب نے مفتی انیف کو کہی وہ بڑی قابل غور ہے اس نے کہا یہ نہیں تھا کہ ممتاز حسین قادری نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ مجھے گولی نہیں مارنی تو انہوں نے گولی نہیں ماری اس نے کہا نہیں نہیں ایک نے گولی نہیں ماری تو دوسرے نے مار دینی تھی تیسرے نے دسویں دس بندے نے گولی ممتاز حسین غازی کو مار دینی تھی وہ مجذوب کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں تھی کہ پولیس والوں نے خود نہیں ماری گولی اس نے کہا نہیں جب محبوب سبحانی اپنا بندہ چھوڑ کر گئے تو اس وقت اس علاقے کے روحانی لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی رجال غیب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ ہر آدمی وہاں رجال غیب مجذوب اس علاقے کے کتب موجود تھے اور ہر پولیس والے کے بازو کو پکڑا ہوا تھا خبردار ممتاز غازی کو گولی مارے یہ محبوب سبحانی کا بھیجا ہوا فرد ہے رہے گا رہے گا یوں ان کا رہے گا یوں ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے واخر داوان